الخافظ ورافی اسی فائل کی سقی کے صنعت میں وارد نہیں ہوا ہے اور الخافظ کے مادہ خفظ خافات سے امر حاضر طور <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> پر امر حاضر کے طور پر جو تین مقامات پر ذکر ہوا ہے اس کے امر کا شکای ان میں سے دو مقام رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فائل خفظ رسول اللہ ہیں جن میں رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب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 سچی معلومات حسُن اللہ تعالیٰ کے ہمیں سچی معرفات ہو اور اللہ ان کے سچی بندگی کر سکیں آمین